بے شک فیصلے کا دن مقرر ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے باس بادل موت کے امکان پر اپنے مظاہر قدرت کے دلائل پیش کرنے کے بعد آئندہ آیتوں میں کائنات میں ہونے والے ان حادثات و انقلابات کا ذکر فرمایا ہے جو وقوع قیامت کے وقت رونما ہوں گے نیز انسانوں کا انجام بیان کیا ہے جنہوں نے دنیا میں اپنے رب سے سرکشی کی تھی فرمایا کہ مخلوق کے درمیان فیصلے کا دن اللہ کی جانب سے سب کے لیے مقرر ہے اس دن اللہ کے وعدے کے مطابق سب اپنے اعمال کا ثواب اور عقاب پائیں گے یہ وہ دن ہوگا جب اسرافیل دوسرا سور پھونکیں گے تو تمام روحیں اپنے جسموں میں لوٹ جائیں گی اور لوگ میدان محشر کی طرف مختلف جماعتوں اور گروہوں کی شکل میں دوڑ پڑیں گے اور آسمان پھٹ کر اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے کہ ان میں بے شمار دروازے بن جائیں گے اور پہاڑ اپنی جگہ سے اکھاڑ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور ہوا میں غبار کی طرح بکھیر دیے جائیں گے جسے دیکھ کر لوگ سراب تصور کریں گے